السلام علیکم و رضی اللہ رب محمد ومن تبعهم الدین. الله قالت لما جئنا حدتو فقال النبی صلی الله عليه وسلم ما الحاج بلوغ المران کی ایک کی 126 نمبر کی حدیث ہے پیج نمبر ایک یہ کتاب التحار میں ابو اب یا باب الحیض کا بیان چل رہا ہے قدرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتی ہے کہ جب ہم مقامِ شریف میں پہنچ گئے یعنی یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے حجت الوداع کے موقعے پہ تمام صحابیہ ازوا متحرات میں سے بعض ازواج ج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئی تھی ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریف تھی فرماتی ہے کہ میں ہم لوگ جب مقام شریف میں پہنچے تو میں ناپاکی کی حالت میں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور اس حریف میں یہ بھی ہے کہ میں رونے لگی ناپاکی کی حالت ہو گئی تو رونے لگی اس وجہ سے اس افسوس کی وجہ سے کہ اب تو میں میرا حج بھی گیا اس حالت میں میں کیسے حج کروں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور مسئلہ بتایا کہ مسئلہ ایسا نہیں جیسا تم سمجھتی ہو بلکہ حج کے سارے ارکان اور واجبات ادا کرو حاجی جو جو کرتا ہے وہ تم بھی وہی کرو یہ بات ذہن میں رہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو باتیں پہلے سے معلوم ہے کہ حاضہ عورت وہ نہیں کرے گی وہ چیز نہیں کرے گی یعنی نماز نہیں ادا کرے گی حاجی لوگ تو نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن یہ ناپاک عورت یا حاضہ عورت جو ہے وہ نماز نہیں ادا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام واجبات اور ارکان جو حاجی ادا کرتے ہیں ان کو تم ادا کرو لیکن چونکہ آپ مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مقامات پر آپ حتیثے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا احل المسجدہ ہاں بال جنوبی والا الحا کہ میں مسجد کو جنوبی شخص کے لیے اور حائض عورت کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں حلال نہیں قرار دیتا ہوں جائز نہیں ہے تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے باقی ہاں اس حالت والی عورت منا جائے گی اسی طرح سے عرفات جائے گی رفات میں وقوف کرے گی واپس مزدلفہ آئے گی اور اسی طرح سے ذکر و اسکار جو کچھ بھی ہے وہ کر سکتی ہے اسی حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء نے بہت سارے محققین علماء نے یہ جی بھی جائز قرار دیا ہے کہ عورت جو ہے ہاں اس طرح کی عورت اور بھی پڑھ سکتی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن کو مستقبل نہیں کیا ہے چونکہ نماز کے لیے پہلے سے ثبوت ہے پہلے سے منہ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے علاوہ سارے ذکر و اسکار تلاوت قرآن وغیرہ جو ہے آئزہ کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے دیکھیں کوئی اب اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں پر تو پھر اپنے عقل کا گھوڑا دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ قرآن کا مقام بڑا اونچا ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ سکتی ہے اور بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی تو دیکھیں جہاں کسی چیز کی ممانعات کا ذکر ہو اس سے وہاں پر کہیں گے کہ ہاں یہ چیز نہیں کر سکتی جہاں منع کی کوئی حدیث نہ ہو وہاں پر کیا کریں گے وہاں پر معاملے کو چھوڑ دیں گے اور اس کے اس کو جواز کے مرحلے تک لے آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما مائفان الحاج کہ وہ تمام ارکان اور واجبات ادا کرو جو ایک حاجی ادا کرتا ہے مگر یہ کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی حتی تا یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ میں اس موقع سے حج کے موقع سے تقریباً سترہ اٹھارہ روزہ کرتے آؤں تھا ہاں اللہ کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے تھے تو بعد میں یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آن، آن، آن، آن، واپس آتے آتے یعنی سارے ارکان اور واجبات ادا کرنے کے بعد جو ہے پاک ہو گئی تھی پاک ہو گئی تھی تو انہیں ایک خلش رہ گئی تھی ایک ان کی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ ساری ازواج متحرات اور سارے لوگوں نے مرد و عورت نے سب لوگوں نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا میرا تو صرف حج رہا صرف میرا حج ادا ہوا میرا عمرہ رہ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے ان کے بڑے بھائی عبد الرحمان ابن ابھی وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو مقام تنعیم سے احرام مدھا کر کے لے آؤ چونکہ مقام تنعیم حدود سے باہر ہے مقام تنعیم حدود سے باہر ہے اس لیے لے جاؤ ان کو حدود سے باہر لے جاؤ اور وہاں سے یہ احرام باندھ کر کے آئے اور اپنا عمرہ ادا کر لے پوری حریف کی کتابوں میں مقام تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھنے کی واحد حدیث ہے یہ جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں تنہا وہ ان کو لے کر کے حضرت عبد الرحمان انی بکر رضی اللہ عنما گئے اور انہوں نے تنہا احرام باندھا اور انہوں نے آ کر کے عمرہ کیا ان کی ضرورت پوری ہوگی عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے احرام نہیں باندھا انہوں نے احرام نہیں بات انہوں نے عمرہ نہیں کیا لیکن اب کیا کہا جائے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث کو لے کر کے جس کو میں نے ابھی مکمل ذکر کیوں کہ جو ہے ایک لمبی حدیث ہے اس میں وہ بھی حصہ آتا ہے تو لوگوں نے جو ہے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے اب مقام تنعیم سے جہاں آج مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتی تھی ایک مسجد بنا دی گئی جس کا نام جو ہے عائشہ مسجد عائشہ رکھ دیا گیا تو اب لوگوں کا معمول بن گیا جناب کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک عمرے سے فارغ ہو کر کے تھوڑا سا بال کٹا کر کے ایسے پھر چلے جاتے ہیں مسجد عائشہ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے پھر احرام بال کر کے آتے ہیں ایک ایک دن میں دو دو تین تین عمرے کرتے ہیں جبکہ اس کا ثبوت بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص حالت میں ان کو حکم دیا تھا اگر کسی عورت کی یہ حالت ہو کسی موقع سے حج کے موقع سے یا عمرہ کرنے کے تعلق سے اگر کبھی اس طرح کے خاص کر کے حج ہی کے موقع سے یہ صورت پیش آ سکتی ہے تو اگر کسی عورت کی یہ حالت ہو تو وہ عورت جا کر کے مقام تنعیم سے احرام بان کر کے عمرہ کر سکتی ہے اسی وجہ سے بہت سارے علماء جو ہے اس میں تشدد اپناتے ہیں کہتے ہیں کہ تشدد کے اول کیا بلکہ صحیح کہتے ہیں کہ مقام تنیم سے مسجد عائشہ سے عمرہ ہے ہی نہیں ایک سفر, ایک, ایک سفر میں ایک عمرہ ایک سفر میں ایک عمرہ ایک سے زیادہ عمرہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تمام کے تمام جو ہاں اس زمانے میں اتنی مشقت کے ساتھ سفر کر کے آتے تھے اگر ایک سے زائد عمرہ ایک سفر میں جائز ہوتا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تو کیا کہتے ہیں کئی کئی عمرے کر لیتے کہ بھائی وہ اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور جانتے ہیں اس زمانے کا سفر کتنا بامشقت سفر ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں اونٹ سے گھوڑے سے خچر سے گدھے سے لوگ آتے تھے کتنے لوگ پیدل آتے تھے ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو اتنی دور دراز کا سفر کر کے ان کو ہفتوں سے زیادہ لگ جاتے تھے ہفتے سے زیادہ لگ جاتا دس دن میں کہیں کوئی پہنچتا تھا تو کبھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مقام تنعیم سے مسجد عائشہ سے جاگ جا کر کے انہوں نے مختلف یا کئی کئی عمریں کیے ہیں جس کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے لیکن علماء کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے بتائیں اور دیکھیں میں علما کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں سیکھیں سکھائیں لوگوں کو سن پنچانوے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں مکت المکرمہ کے عالمی یعنی انٹرنیشنل قرآن کے کمپٹیشن میں مسابقے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ کے فضلے سے یہاں آئے تب وہاں سے چلتے وقت حالانکہ میں کس جماعت میں تھا یعنی فضیلت کے آخری سال میں تھا ایک سال باقی تھا حج کے مسائل خوب پڑھے تھے لیکن چونکہ عملی اور پریکٹیکل نہیں ہوا تھا اس لیے جو ہے اب یہاں پر جب آئے اب ہمارے ساتھ ایک دوسرے ساتھی بھی تھے وہ بھی ان کو بھی موقع ملا تو چونکہ جو ہے ان کے گھر والے ان کے والے صاحب حج وغیرہ کیے تھے عمرہ کیے تھے تو ان کو تھوڑا سا اندازہ تھا تو ان کو معلومات ان کے گھر والوں نے دے کر کے بھیجا تو اب وہ چونکہ بہرحال وہ جب آئے تو ہم بھی آئے ساتھ میں احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے عمرہ کیا عمرہ کر لینے کے بعد بال کٹا لیا تو اب وہ جو ہے ایک ہی دن شاید دو تین عمرہ انہوں نے کیا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی کیا میں نے بھی کیا کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کوئی کتاب اس تعلق سے پڑھ کر کے نہیں آئے تھے اور حالانکہ جن جی لوگوں نے جہاں سے ہم کو بھیجا تھا ان کو تھوڑی سی ہماری رہنمائی کرنی چاہیے تھی ہمارے مدرسے والوں کو رہنمائی کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ رہنمائی نہیں مل سکی اور یہ حج کا کام حج کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ عملی ہوتے ہیں پریکٹیکل ہوتے ہیں چونکہ نہیں معلوم تھا اور ہو سکتا ہے اس وقت بہت زیادہ چل چل نہ رہا لیکن بہرحال یہ چیز تو تھی اس وقت تو ہم کو نہیں معلوم تھا تو ہم نے بھی اپنی طرف سے کیا اور اپنے دوسرے لوگوں کی طرف سے ایک دو عمرہ ہم نے بھی کیا لیکن یہ عمرہ درست نہیں کی. نادانی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن علماء کو بتانا چاہیے یہاں کے علماء بھی بتاتے ہیں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں مقام ترمیم میں اس لیے قریب ترین جو ہے وہ میقات ہیں اس لیے وہاں پر نہانے دھونے کا مسجد بھی بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے مکہ والے جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ وہاں جا کر کے عمرہ باندھ کر کے عمرے کا احرام باندھ کر کے آئیں احرام کیا کہتے ہیں عمرہ کر لیں مکہ مکہ والے جو ہے وہ مقام تنیم یا حدود حرم سے باہر جا کر کہہ ایران لا دیں گے تب جو ہے آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں حج کے لیے وہ اپنے گھر سے باندھ کر کے حج کے لیے لبیک پکارتے ہوئے چلے جائیں گے بہرحال یہ مسئلہ اس تعلق سے تھا ورنہ تو شیخ مختار صاحب نے تو آج مغرب کے بعد کو بیان کیا ہوگا اور ابھی بھی کلاس اوپر چل رہی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ حکم دیا کہ تم بی کا طواف نہیں کر سکتی اسی حدیف کی بنیاد پر بہت سارے علما یہ کہتے ہیں کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے طواف کے لیے پاکی شرط ہے اس لیے جو ہے باوجود ہونا ضروری ہے چلے آگے جبلی نبی اللہ تعالی انبی صلی اللہ علیہ وسلم منم رات ہی وہی ہائے فقال ماف و قلزہ <زَعًا> حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے صحیح حدیث اوپر گزر چکی ہے اس سے صحیح حدیث گزر چکی ہے کیا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ معاذ بن جبل الدی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت سے آدمی ہے اس کی حالت میں کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے کتنا حلال ہے کتنا جائز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں اظہار کے اوپر سے جو کچھ بھی ہاں اب اظہار کی حد جو ہے گھٹنے سے لے کر کے ناف تک ہے اس کے علاوہ باقی حصوں تک جو ہے آج بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک لفظ جس کی وضاحت پچھلے درس میں میں نے کی تھی یہاں وہ لفظ اتفاق سے پھر انہوں نے ترجمے میں کر دیا تو اس کا خیال کیجئے گا وہ لفظ مباشرت ہے مباشرت سے مراد اردو میں کیا ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا خاص کام جو ہے اور عربی زبان میں آپس میں لیٹنا ملنا جلنا ہنسی مذاق یہ سب بات ہے تو یہاں پر پوچھا گیا کہ کیا چیز حاضہ عورت سے کیا چیز کتنا فائدہ آپ میں اٹھا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اظہار کے اوپر سے ہاں یعنی اظہار کے بادنے کے اوپر سے جس میں کے حصے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن حدیث یہ ضعیف ہے اس معنی کی حدیث وہ روایت گزر چکی ہے جس میں ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے اظہار پس لینے کا حکم دیتے تھے اور پھر جو ہے لطف اندوز ہوتے تھے درست ہے وہ اسی طرح سے آگے والی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس عدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چالیس دن تک بیٹھا کرتی تھی یعنی چالیس دن تک جو ہے نماز سے رکی رہا کرتی تھی یہاں پر پچھلے درس ہی میں میں, میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ نفاس کی سمجھا دے کچھ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے نئے ہوں نفاس اصل میں دم نفاس یا نافسا عورت اس عورت کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے ڈیلیوری پیدائش کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جو حالت ہوتی ہے عورت کو اسے اسے نفاس والی عورت کہا جاتا ہے اور جو خون نکلتا ہے اسے دم نفاس کہا جاتا ہے نفاس کا خون تو ولادت کے بعد عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چالیس دن تک انتظار کیا کرتی تھی چالیس دن تک جو ہے نماز وغیرہ سے رکی رہا کرتی تھی یہاں پر حدیث میں چالیس دن کا لفظ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حد سے حد چالیس دن تک جو ہے نماز سے رکا کرتی تھی یہاں پر اکثر مدت زیادہ سے زیادہ دن جو ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن جو ہے عورتیں نفاس والی عورتیں جو ہے وہ چالیس دن تک رکا کرتی تھی نماز سے اس سے زیادہ نہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کو چالیس دن سے زیادہ اگر خون وغیرہ کی کوئی شکایت ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں سمجھا جائے گا وہ کون سا خون سمجھا جائے گا پچھلے درسے میں بتایا تھا استحزا کا بیماری کا خون سمجھا جائے گا تو چالیس دن کے بعد جو ہے عورت پھر نماز وغیرہ کی پابندی شروع کر دے گی کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے پچھلے درسے میں بتایا گیا تھا کہ اس حالت کی اس خون کی کم سے کم مدت ہے کوئی نہیں کسی عورت کو ہو سکتا ہے پندرہ دن میں کسی کو بیس دن میں کسی کو پچیس دن میں ایسے چالیس تیس دن میں الگ الگ عورتوں کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں اور بیماری اور صحت کے اعتبار سے بھی ہاں؟ تو زیادہ سے زیادہ دن جو ہے یہاں پر بیان ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ دن جو ہے نفاذ کی مدت کتنی ہے چالیس دن کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے پھر ایک لفظ اور ہے سن نبی داؤت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو نماز کے دہرانے کا اور قضا کرنے کا حکم نہیں دیا تو حیضہ عورت اور نفاس والی عورت یہ سب نمازوں کی قضا نہیں کریں گی سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا یہاں تک الحمدللہ کافی لمبی مسافت کے بعد جو ہے کافی مہینوں کے بعد جو کتاب و تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا کتاب التہ بلوگل بنام کی ختم ہوئی. اس کے اندر کتاب التارا کے اندر ایک سو اٹھائیس حدیثی ذکر کی گئی جن میں مختلف ابواف ذکر کیے گئے پانی کے مسائل برتن کے مسائل اور اسی طرح سے وضو کی کیفیت وضو کی اور اسی طرح سے طہارت غسل کے بیان اور حیض نفاس کا بیان یہ سب سارے بیانات طہارت سے متعلق تھے اس تعلق سے کوئی کسی کو سوال کرنا ہے تو اتنا جی جی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عم سے غالباً روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے جب تک ہم جو ہے جنابت کی حالت میں نہ ہوں اور اسی طرح سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقل فیک الحال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو سوال جو آپ کا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کیا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں سونے کی دعائیں ہیں اور اس میں جو ہے اسی طرح سے قرآن کی آیات کو چھوڑ کر کے قرآن کی صورتوں کو چھوڑ کر کے جی آئےتل کرسی وغیرہ نہ پڑھیں ہاں پہلے پڑھ لیں اس حالت میں آنے سے پہلے پڑھ لیں یا پھر کیا کہتے ہیں اس حالت میں ہونے کے بعد جو ہے نسل کر کے تب پڑھ لیں ہاں تو ان کے علاوہ جو ہے سونے کے بعد جو ہے سو کر اٹھنے کی جو دعائیں ہیں اس طرح کے ذکر اسکار آدمی کر سکتا ہے باقی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جی طواف جی جی کے بارے میں یہ بات ہے کہ اور نماز کے دوران آپ بات نہیں کر سکتے اور کے دوران کے لیے جی تو اس کی مطلب سے نہیں ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو اس سے بھی اس سے بھی نے دلیل پکڑی ہے کہ تہارت اور وزو شرط خدیش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف یہ سلاد ہے طواف کیا ہے سلاد ہے یعنی نماز ہے مگر یہ کہ تم نماز میں بات نہیں کر سکتے طواف کی حالت میں بات کر سکتے تو اس سے جو ہے نماز سے تشبیح ملک الوجوہ نہیں ہے یعنی کہ نماز کی طرح سے طواف کو قرار دیا گیا تو مکمل نماز کی طرح سے نہیں ہے بس یہ کہ اس لفظ سے علماء نے تہارت کو لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے نماز کے لیے تہارت شرط ہے اسی طرح سے طواب کے لیے بھی طہارت شرط ہے ورنہ تو بھائی اس میں سے گھوما جاتا ہے نماز میں اور بہت سارے کام کیے جاتے ہیں تو جو کچھ چیزوں میں نماز سے مشابہت ہے وضو جی. شرط ہے وضو لازم ہے جی دیکھیے آدمی حیض کی حالت میں عورت سے اگر لطف اندوز ہوتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے ابھی آپس میں ہسی مذاق وغیرہ کرتے ہیں بدل سے بدل ملاتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو اگر اس حالت میں مرد کی منی خارج ہو جائے ناپاک ہو جائے ضراوت کی حالت میں ہو جائے تو اس کے اوپر اس نے ہے اگلا بیان ہے کتاب صلاح سلاد کا مطلب ہوتا ہے دعا بھی اور سلاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے تو رحمت ہے اور سلاد کا مطلب ذکر بھی ہے اور سلاد کا مخصوص نام ایک اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن عبادت بھی ہے یہاں پر ہم لوگ اسی عبادت کے سلسلے میں کچھ پڑھیں گے کچھ معلومات حاصل کریں گے اس کی فضیلت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ نماز سلاد کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلم توحید کے اقرار کے بعد دوسرا رکن اسلام کا سلاد کو قرار دیا سلاد کو دوسرا رکن قرار دیا اور اس نماز کی اس سلاد کی اس عبادت کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اپنے پاس بلا کر کے کی اسی طرح سے یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو جو انسان کو کس سے روکتی ہے نظرالدین صاحب اس سے روکتی ہے ہاں ان سلاد تنہا انلفحشائی ول مل نماز فحش کاموں سے اور بری باتوں سے برے کاموں سے روک دیتی ہے تو ہاتھ کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے سے آدمی کو روکنا چاہیے ٹھیک ہے اور جس میں ہر حصے کو کی حفاظت کر اگر صحیح انداز میں ہماری نماز ہوتی ہے تو اگر صحیح انداز میں خوشی و خصوصو کے ساتھ ہم نماز عبادت ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء ہاں کافی حد تک انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے نماز سبب بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو ہے روک دیتا ہے اور بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے ہاں سلیقے سے اگر ہم لوگ نماز پڑھیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہی آج کل خوشی اور خوشو سے خالی ہوتی ہیں یقیناً بہت افسوس کی بات ہے افسوس کیا سب کو سب کی حالت تو نہیں جانتا میں اپنی حالت جانتا ہوں ہوں کہ واقعی اس نماز کو بس یوں ہی ادا کر لیتے ہیں نماز میں سارے سارے ساری باتیں ساری چیزیں سارے پروگرام سارے پلان سارے حسابات سارے چیزیں آتی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے ان سب کو شیطان بھی لگا ہوا رہتا ہے تو یقیناً یہ یہ اہم عبادت ہے اس کا اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں اس کو ادا کرنے کے لیے کتنے اہتمام کرنے پڑتے ہیں ہے کہ نہیں باقاعدہ اس کی ادائیگی کے لیے من... اللہ کی اللہ کے گھر تعمیر کیے گئے بنائی گئی باقاعدہ اس, اس کی ادائیگی کے لیے پنج وقتا اعلان کیا جاتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ چاہے تو ادھر ادھر نماز پڑھے نہیں بیت اللہ کی طرف آپ کو رک کر کے پڑھنا ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے اور زمین پاک ہونی چاہیے باوضو ہونا چاہیے بڑا اہتمام اس کا کیا جاتا ہے اسی تعلق سے علماء نے اس بات میں ہاں اسی طرح سے اس کی ادائیگی کے لیے جب چاہیں آپ پڑھ لیں ایسا نہیں ہے اس کے لیے وقت مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سلا علی المؤمنین کتاب موقوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں کہ نماز ہاں مومنین پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے ہر نماز کے لیے الگ سے اس کے لیے وقت ہے تو یہاں پر سب سے پہلے حافظ حد رحمۃ اللہ علیہ نے باب المواقت کا ذکر کیا ہے مواقع میقات کا بیان اس سلسلے میں ایک ہی حدیث پڑھیں گے وقت ہو گیا ہے پون گھنٹہ تقریباً ہو رہا ہے تو دیکھیے باب المواقید میقات کی جمع مواقع اس سے مراد کیا ہے چیکنگ وقت اور حج کے بعد میں جب میقات کا بیان آئے مواقع کا بیان آئے تو اس سے مراد کیا ہے جگہ وہ جگہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے تو یہاں پر کتاب المواق میقات کا بیان ہے مختلف نمازوں کے پنج وقتہ نمازوں کے اوقات بیان کیے جائیں گے پہلی حدیث حضرت عبداللہ اب عمر امر بن آس رضی اللہ کا اعلان کی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 وق تو سلا سب ہی منتلو شمس من حدیت برائی دلاسری حدیث ابھی موسا و, و شمس مرتف اس بات کی یہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ وضرت عبداللہ ابن احمر بناس رضی اللہ تعالیٰ نما بین فرماتے ہیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج سورج ڈھل جائے جب زوال ہو جائے تو اس کا وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے وکال غرل وجولی کتول اور اس وقت تک کا وقت ہے جب تک کے آدمی کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے اور وقت اثر کا وقت حاضر نہ ہو جائے وقت ظہر ظہر کا وقت کب بتایا جب سورج ڈھل جائے اس وقت سے ظہر کی ابتدا شروع ہو ابتدا ہوتی ہے کب تک اس کا وقت ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر رہتا ہے جب تک ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور آگے فرمائے جب تک عصر نہ حاضر گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا یہاں پر چونکہ اتنی مفصل روایت یہ نہیں ہے یہ بیان فرمایا کہ ظہر کا آخری وقت کب ہے کب شروع ہوتا کب تک ہے آدمی کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے اور جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اور اس سے بڑھ جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو گویا کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے اور کب تک رہتا ہے اس کا بیان آگے ہے وہ وقت الصر مالم تصفر شمس اور عصر کا وقت کب تک باقی رہتا ہے سورج کے زرد ہونے تک اسی حدیث کے جو لفظ ہے اگر لفظ کا ترجمہ کیا جائے اس کی تشریح نہ کی جائے تو کیا ترجمہ ہوگا اور عصر کا وقت سورج عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے یا اس وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے کچھ لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں حالانکہ اگر اس طرح سے ترجمہ کر دیں گے تو سیاحدی کا مفہوم نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ظہر کا وقت اس کے اس زوال سے شروع ہوتا ہے آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک اور عصر کا وقت حاضر ہونے سے پہلے پہلے تک تو اب اگر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور کہیں یہ سمجھیں کہ اصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زرد ہو جائے تو آدمی کا سایہ کتنا بڑا ہو جائے بہت بڑا ہو جائے گا اور گویا کہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ آدمی کے کا سایہ اس کے برابر ہونے سے لے کر کے سورج ڈھلنے سورج زرد ہونے تک بیچ کا وقت خالی ہے تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا کہ اور اصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ پڑ جائے یعنی سورج کے زرد پڑنے تک ہاں؟ سورج کے زرد پڑنے تک زرد کب پڑتا ہے جب کیا کہتے ہیں شام ڈھلتی ہے شام کے وقت سورج کی جب روشنی تیزی اور گرمی کم ہو جاتی ہے سورج زرد پڑ جاتا ہے اس وقت تک عصر کا وقت ہے اور یہ وقت جو اصر کا ہے یہ پسندیدہ وقت ہے کا یہ وقت سورج زرد ہونے تک یہ اصر کا پسندیدہ وقت ہے یعنی آدمی کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے اس وقت سے لے کر کے سورج کے زرد پڑنے سے پہلے پہلے تک جو ہے اصر کا پسندیدہ وقت ہے لیکن سورج جب پیلا ہو جائے زرد پڑ جائے اس وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے اس میں بھی آدمی عصر کی نماز ادا کر سکتا ہے لیکن وہ پسندیدہ وقت نہیں ہے مجبوری والا وقت ہے بات سمجھیے گا لوگ اصر کا پسندیدہ وقت کب, کب ہے آدمی کا سایہ اس جب تک اس کے برابر ہو جائے اس وقت سے لے کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے تک یہ پسندیدہ وقت ہے اس کے بیچ آدمی نماز پڑھ لے لیکن جب سورج زرد ہو جائے آدمی اگر مشغول تھا کچھ کس کسی وجہ سے تو بعد میں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتا ہے اور کب تک پڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر اس کو ایک رکاد بھی مل جاتی ہے تو پڑھ لیں گھڑی میں اگر دیکھیں کہ مغرب کی اذان کئی بجے ہے پانچ بج کر کے تیئیس منٹ پر ہے اور پانچ بج کر کے بیس منٹ پر وہ نیت باندھنا چاہتا تو باندھ دے اس سے پہلے ان شاء اللہ جو ہے اس کا البتہ اب یہ ہے کہ گھڑیوں میں گھڑی میں سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت اس میں تھوڑا سا کچھ احتیاط بھی ہو سکتا ہے ہو دو چار منٹ کی احتیاط بھی ہو لیکن مغرب کے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ایک رکعت اگر کسی نے پڑھ لیا تو اصل کی نماز اس کو مل گئی وہ تین رکات مکمل کر کے اپنی نماز پوری کر لے اس کی قزا نہیں یہ مجبوری والا وقت ہے اور بقت سلاطل مغربی اب دیکھیں یہاں پر مغرب کا اول وقت نہیں بتایا اس لیے اوپر سے ہم سمجھتے آئیں کہ اول وقت کا کیا کہا مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک ہاں سرخی غائب نہ ہو جائے اور عربی کی تعبیر بھی بتاتی ہے عربی کی تعبیر بھی اور جو ہے عربی کا بیان بھی طریقہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر آخری وقت مراد ہے مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک ہاں جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے شفق کہتے ہیں اصل میں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد بھی جو ہے ہاں مغرب میں مغرب میں پشچم کی طرف میں سرخی باقی رہتی ہے لالی باقی رہتی ہے تو کب تک مغرب کا وقت ہے جب تک وہ لالی ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہے لالی ختم ہو جائے گی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا کوئی تقریباً ڈیڑھ سوا گھنٹے یہ وقت ہے وقت و سلاد کے لیے ایشائی لانس <الْعِشَلَّة> اور عشاء کی نماز کا وقت ہے کب شروع ہوتا ہے یہ بیان نہیں ہے بیان کیا ہے مغرب کا آخری وقت تو یہ سمجھ لیا جائے گا جیسے ہی مغرب کا آخری وقت شفق غائب ہو جائے گی لالی ختم ہو جائے گی تو اس وقت عشاء کا عشاء کا وقت شروع ہوگا سمجھ گئے سمجھ گئے کہ نہیں جی اور کب تک رہے گا ایلا نس لوس کیا ہے کہ پہلے نسف تک پہلے نشف تک نش رات تک है رات تک ہے نسو رات, رات سے مراد کیا ہے کہ رات کو تین حصے میں تقسیم کریں تین حصے میں تقسیم کریں گے جیسے مثال کے طور پر چار دس گھنٹے مغرب سورج ڈوبنے سے فجر کا وقت ہونے میں کتنا وقت ہوتا ہے دس گھنٹے ہوتے ہیں یا بارہ گھنٹے رکھ لیجیے حساب سمجھنے کے لیے تو سورج ڈوب گیا کئی بجے چھ بجے تو پہلا, چا, پہلا چار گھنٹہ کب تک ہے دس بجے اور دوسرا چار گھنٹہ کتنا بج جائیں گے دو بجے اور فلوسلاثیر کتنا ہو جائے گا چھ یعنی چار بجے تک نا چھ بجے تک چھ بجے تک گرمیوں میں گرمی کا وقت ہے. شمار کریں عام طور سے اتنا بارہ گھنٹے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو ہے سیدھا سمجھنے کے لیے تو پہلے اوسط نش تک یعنی وہی مراد ہے یہاں پر کہ ون تھرڈ رات تک جو ہے یہ عشاقی نماز کا پسندیدہ وقت ہوتا ہے بعض روایتوں میں علاجل ہے بعض میں علا نشل نیل ہے لیکن علاج جو ہے آدمی کا وہ وقت ہے کہ آدمی اگر کر سکتا ہو لوگ انتظار کر سکتے ہو تو ورنہ جو ہے اس کا وقت ماہ تک رہتا ہے اس کے بعد پھر مجبوری والا وقت شروع ہوتا ہے مجبوری والا وقت کب تک ہے فجر تک ہے کہ آدمی اگر عشا کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے دس بجے تک گیارہ بجے تک تو اس کے بعد آدمی پڑھ لے جب وہ موقع ملے اس کو یا اس کو سو گیا کوئی آدمی عشا کے بعد جو ہے عشاء سے پہلے مغرب کے بعد سو گیا وہ نہیں جاگ سکا وہ تنہا کوئی جگانے والا بھی نہیں منع کیا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے کہ سے پہلے نہ سو اور عشا کے بعد گفتگو نہ کرو تاکہ عشا سے پہلے سونے کی وجہ سے اشارہ فوت ہو اور عشا کے پہلے سونے کی وجہ سے اشارہ فوت ہو اور عشا کے بعد غیر ضروری گفتگو کی وجہ سے فجر نہ فوت ہو آدمی جاگتا رہے اور بات چیت کرتا رہے لیکن اگر علمی مجلس ہے تو اس کی بھی حدیث ہے موجود ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری ہاں میں جو ہے باپاندہ ہے باقاعدہ ہاں باب اسمر بل علم کے ذریعے سے آدمی جو ہے اگر جاگے تو کوئی حرض کی بات نہیں اور اس میں کچھ حدیثیں پیش کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وقت و سلاط سب ہیلو فدر تتلو شمس اور فجر کی نماز کا وقت ہے طلوع فجر سے کب تک ہے جب تک سورج نہ نکلے اس تعلق سے انشاءاللہ اور حدیثیں ہیں البتہ معلوم تتلو شمس سے اگر آدمی فدر سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکاوت بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی وہ دوسری رکار پڑھ کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں اس بارے میں ان اور بیان آئے گا بعد میں صلی اللہ تعالیٰ خیر خیر کئی محمود وہاں لائیں اور سامد